الحمد لله أحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من فره أنفسنا ومن سجاة عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يهده لا هادي له ونسهد لا إله إلا الله رحده لا شريك له ولا ضد ولا مد ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ووصفها من الضرورات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه عما باب فعذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سادك الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي العالمین بلا ربانی ہے نبی ان سے کہہ دیجئے این کن تم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فتح تو میری پیروی کرو یش اللہ اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا ورحمت اللہ جنوبا کم اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا بخش دے گا اور اللہ زبردست بخشنے والا رحم کرنے والا اس موضوع پر ایک کے خطاب میں بھی گفتگو ہوئی تھی لیکن چونکہ ساؤنڈ سسٹم بھی ٹھیک نہیں تھا لاؤڈ سپیکر کا رخ صحیح نہیں تھا بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے پھر یہ کہ چونکہ ہمارا ایک پرماننٹ ہلکا ہے جمعہ کا اور بہت سے لوگ عید کی وجہ سے آگے پیچھے بھی گئے ہوئے تھے تو لہٰذا اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہمارے اپنے ہلکے میں یہ بات ہو رہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مراد کیا ہے وہ کون سی پیروی مطلوب ہے جس کے نتیجے میں اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے بندے سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک ایک معاشرے میں رہے اور چالیس سال ایک زندگی ہوتی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے ایک عمر میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں چالیس سال ایک عمر ہوتی ہے جو کچھ کسی نے بننا ہوتا ہے وہ اس کے اندر بن لیتا ہے اس کے بعد بیس سال ہوتے ہیں وہ ایک روٹین میں گزر جاتے ہیں تو حضور ایک معاشرے میں رہتے تھے آپ کی رشتے داریاں بھی تھیں آپ کسی کے داماد بھی تھے آپ کا کوئی داماد بھی تھا کسی کے بھتیجے تھے آپ کسی کے بھانجے تھے آپ کسی کے والد تھے آپ کسی کے بیٹے تھے آپ اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی فرد جتنی ذمہ داریاں نباتا ہے آپ حضور صلی اللہ وہ سارے نبھا رہے تھے اور اس میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی تھی مکے والوں کو ایک عام انسان کی حیثیت سے آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں آپ لوگوں میں رہے بھی ہیں شادی بھی کی ہے تجارت بھی کی ہے اپنی بیٹی بیائی بھی ہے آتے جاتے تھے کپڑے بھی پہنتے تھے تنگی بھی کرتے تھے دھاڑی بھی تھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھاتے پیتے بھی تھے لین کرتے تھے ایک روٹین کی زندگی تھی حضور کی جو گزر رہی تھی کبھی کبھار آپ کچھ جو ستو وغیرہ کھجوریں لے کر گارے ہرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے تفکر کرتے تھے تدبر کرتے تھے غور کرتے تھے کہ اصل صورتحال کیا ہے تو اصل تغیر جو آیا ہے اگر اس قسم کی باتیں ہوتی جیسے ہمارے مولوی حضرات کہتے رہتے ہیں تو مکے والوں کو پتا ہوتا کہ حضور کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیزیں بھی ہیں آپ کا سایہ نہیں ہے کبھی کسی نے نہیں کہا کبھی کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کل یہ دعوی میں کر دیں گے اس لیے کہ آر ان کے اندر جو ہے وہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا اس لیے کہ آپ کے اندر بڑی غیر معمولی چیزیں تھیں کبھی ایسا نہیں ہوا بلکہ انہیں تعجب ہوا اس پر کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا کیوں اور حضور نے بھی یہی بات کہی کہ میں نے کبھی بھی اس موضوع پر تم سے گفتگو نہیں کی نہ میں نے کبھی کوئی تحریر لکھی تھی نہ کوئی مقالہ لکھا تھا اور ماں کم کا تخت ہی من کتاب والا تو خط ہو بے امین عید نبی نہ آپ کبھی اس سے پہلے کتابیں پڑھتے رہیں کہ کسی کا فیچر پڑھ کر آپ متاثر ہو گئے ہوں کہ بھئی یہ نبوت والی جگہ خالی ہے کوئی نبوی ہونا چاہیے کوئی راہر ہونا چاہیے نہ ہی آپ خود کتابیں والا کپت ہو بھی امین نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھا کرتے تھے کوئی کتاب کوئی آرٹیکل کوئی لکھا ہو آپ نے اور اس کا اظہار کیا ہو کہ ہمارے اندر ان چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر کوئی نبی ہونا چاہیے ایزن رتاب المبت تب تو ان جھٹلانے والوں کو شک میں مبتلا ہونا چاہیے تھا کہ جی کہتے کہتے کہتے کہتے ایک آدمی لکھتا ہے کہ جی اس نیب پر جماعت ہونی چاہیے جماعت کی یہ ذمہ داریاں ہونی چاہیے جماعت کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے اور بیس تیس سال کے بعد وہی آدمی کہتا ہے کیونکہ ایسی جماعت مجھے نہیں ملی لازم میں خود ایک جماعت بنا رہا ہوں یہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایک آدمی اس موضوع پہ لکھ رہا ہے تقریریں کر رہا ہے لیکن حضور نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی اصل چیز جس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے میں نے کہا نا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت سے پہلے بھی کر رہے تھے کپڑے پہن رہے تھے حضور اور ایسے ہی پہن رہے تھے جیسے دعوی نبوت کے بعد پہنے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں آیا اور نئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بعد میں رکھی ہے یہ پہلے بھی تھی وہ تو ذات کے ساتھ محبت ہے ذات کی اگر سنتیں کوئی آدمی اخذ کرنا چاہتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ذات کے ساتھ اس کو پیار ہے کوئی شک نہیں ہے وہی وہ کسی کی کسی جیسا بننا چاہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے لیکن جس چیز کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی محبت ملنی ہے وہ حضور کا وہ مقصد ہے وہ کام ہے جو غار ہرا سے آپ کو دے کر بھیجا گیا تھا اور کہا گیا تھا پتا ڈیونی میرے پیچھے پیچھے آؤں میں کامیابی کے رستے کی طرف جا رہا ہوں میرے پیچھے اوغتوں میں چاہیے وہ محبت وہ محبت کیسے ملتی ہے کیا کیا ذمہ داری ہیں جن کو ادا کر کے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ نکل کر حرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کی ساتھ لایا وہ نسخہ کی میاں پتہ اس کے بعد پھر حضور کبھی وار میں نہیں گئے میں جانے کا ایک زمانہ تھا بابا جادہ کا بول رائے ہاتھ میں سرگرداں پایادا پھر آپ کو ہدایت دے دی آپ کا ہاتھ پکڑ لیا آپ کو گائڈ کیا اللہ نے تو بات ختم ہوگی غار میں جانے والی اب جب ہوا تھا وہاں جانے حضرت ابید شورا میں تھے چھ عرب کے مشہور شاعر ہیں ان حضرت لبید بھی تھے ایک دفعہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو قرآن سنا تو رونا شروع ہو گئے فرمایا یہ انسان کا کلام نہیں کیونکہ خود شاید کلام تھے اس لیے سمجھتے تھے وہ جتنا واقف ہو سکتے سے اتنا ہم نہیں واقف ہو سکے بہارالوں نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں مسلمان ہو گئے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک شعر کی بڑی تعریف بھی کی آپ نے فرمایا اتنا اصطل بلچ بلچ بیت سب شیروں میں سچا شیر جو ہے یہ لبید کا شیر ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ما خال شائن اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی صرف اسی کا وجود باقی رہنے والا ہے بہرحال یہ جب مسلمان ہو گئے تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے مختلف شعراء کا کلام اکٹھا کیا حضرت عمر ابن رضی اللہ عنہ تو ان سے کہا کہ آپ بھی اپنا کلام بھیجیں لکھ کر بھیجیں اسلام کی تاریخ میں قرآن کی تعریف میں حضور کی تعریف میں جو کچھ بھی آپ سے بن سکتا ہے آپ کلام بھیجیں تو انہوں نے اوپر لکھا کہ امر المومنین جب سے میں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا اپنا کلام بھول گیا ہوں اور نیچے عام الرسول بما کے الیہ من لائی گئی آخر کا کیا آئن لکھ کر بھیج کہ جب سے یہ کلام یاد کیا اپنا کلام بھول گیا تو جب سے وہ مقصد لے کرائے حضور اس مقصد نے حضور کو سارے مقاصد بھلا کر رکھے ایک ہی مشن ایک ہی مقصد تھا وہ ربا کا فکبر اپنے رب کو بڑا کر اسی کی لگن افراد سے بیٹ لی جا رہی ہے تو اس میں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اس مقصد میں یہ الفاظ ہیں جس مقصد کی خاطر اللہ نے مجھے نبوس کیا ہے تم میرے مددگار بنو گے بیٹ میں یہ تین چیزیں شامل ہوتی اس وقت نہ نماز تھی نہ روزہ تھا نہ زکات تھی نہ حج تھا اللہ یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میری مدد کرو گے اس مشن میں جو میں لے کر آیا ہوں یہ بہت ہوتی تھی تین چیزوں اور وہ تھا تقویر رب و کا تھا اپنے رب کو بڑھا کر اس میں انفرادی سطح پر ابتدا ہمیشہ یہیں سے ہوگی جب بھی بات شروع ہوگی تو فرد سے ہوگی اجتماعی نظام جو بھی بنتا فرد کی کامیابی کے لیے بنتا ہے وہ پولیس کا نظام ہے وہ فوج کا نظام ہے وہ اس لیے کہ فرد امن سے رہ سکے فرد کو امن و امان میسر ہو سر قوانین اس لیے ہیں کہ فرد محفوظ رہے سنسار کی سزا اس لیے کہ فرد کی عصمت باقی رہے ساری اجتماعیت گھومتی ہے فرد کے گرد یہ جتنا سسٹم ہے آپ کا مالی نظام اس لیے کہ فرد کو روٹی ملے منڈیوں میں مال آتا ہے ایک ہی آدمی اگر اپنے کپڑے بھی بننے لگے انہیں سینے بھی لگے اپنے لیے خود ہی گندم بھی پیدا کرنی چاہے اپنے لیے خود ہی کھاد بھی بنانی چاہے تو بنا سکتا نہیں لہذا کچھ لوگ گندم پیدا کر رہے ہیں کچھ لوگ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان کو وہاں کی چیزیں مل جاتی ہیں ان کو گاؤں سے گندم پہنچ جاتی ہے کام چل رہا ہے لیکن ہے جو فرد کی ضرورت کی. تو جتنا بھی پورے کا پورا جو اسلامی نظام ہے اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ فرد کامیاب ہو جائے قیامت کے دن فرد کی حیثیت سے سوال ہونا والا قبضے تم اون پورا تم ہمارے سامنے آؤ انڈیویجل کی حیثیت سے کسی کے باپ اور کسی کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں یہ باپ اور بیٹے کی حیثیت دنیا میں اس لیے دی جی گئی ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ بہت ضروری تھی اور فاردی ٹائم بینگ یہ مرغی کے اندر بھی پیدا کر دی جاتی ہے اور جب بچہ خود کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے خود کفیل ہو جاتا ہے تو وہ محبت غائب ہو جاتی ہے وہ ہی مرضی اس بچے کو مارنا شروع کر دیتی جس کو بچانے کی خاطر وہ مالک سے بھی لڑ پڑتی تھی کتے سے بھی جلے پڑ جاتی تھی چیل سے بھی جپٹ پڑتی تھی لیکن اس میں رکھی اللہ نے ایک خاص وقت تک جب بچہ خود کھانے لگ جاتا ہے وہ محبت غائب ہو جاتی ہے ایسے جیسے وہ کسی غیر کا بچہ انسان میں رکھی اللہ نے اس دنیا تک مر کے جب اٹھے گا تو اپنا بیٹا بھی آپ کو ایسے ہی ہوگا جیسے لوگوں کے بیٹے وہ نصب محبت نہیں ہوگی پانچ سور فلاں انسا دے گا ہم جائے گا اس دن دن کوئی نصب نہیں ہوگا ولا یا اور نہ ان سے پوچھا جائے آپ کس چودھری کے بیٹے اور آپ کس ملک کے بیٹے اور آپ کس پریزیڈنٹ کے بیٹے اور آپ کس پرائم منسٹر کے, کے باپ ہیں. یہ پوچھا جائے گا وہ اور یوں تم کون ہو اور تم کیا ہو وہ جی میرے ابا آفر قرآن تھے میرے ابا امام مسجد تھے فلام مسجد میں تم کیا ہو سوال یہ ہوگا والا کر دے اب فرد کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہ فرد خود ہے پرانے حکیم کی جتنی ہدایات ہیں یہ سب انسان کو بلند کرنے کے لیے اس کی روحانی نشو نما کے لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان صرف اس بیولوجیکل بدن کا نام نہیں یہ جو آنکھیں چل رہی ہیں دل دھڑک رہا ہے گردے چل رہے ہیں یہ تو بکری کے گردے بھی کام کرتے ہیں دل اس کا بھی دھڑکتا ہے کھانا وہ بھی کھاتی ہے بچے وہ بھی جنتی ہے دود دیتی ہے دودھ پلاتی ہے لڑائیاں بھی کرتی ہے یہ سارے کھیل تو ایک حیوان کے اندر بھی ہوتے لیکن وہ انسان نہیں ہے انسان کی خصوصیت کیا ہے دو ٹانگوں پر چلتا ہے تو گریلو بھی دو ٹانگوں پر چلتا ہے انسان ایک روحانی بدن کا نام ہے ایک روحانی جسم ہے انسان کے ہے یہ مخاطب ہے وہی کا وہ مخاطب ہے ڈورز اینڈ ڈورس کا وہ انچارج ہے وہ مدیر ہے وہ ڈرائیور اس گاڑی کا احکامات براہ راست کس کے پاس آتے ہیں جیسے سائٹ پر مینیجر کے پاس آتے ہیں انجینئر کے پاس آتے ہیں اس کے بعد وہ جیسا مناسب سمجھتا ہے پھر لیبر سے کام کرواتا ہے یا اسٹیل فکسر سے کرواتا ہے یا کسی سے کرواتا ہے لیکن براہ راست اخذ کون کرتا ہے اور محاسبہ کس کا ہوگا وہ مدیر کا ہوگا احکامات آتے ہیں وہی آتی ہے روح پر اور روح کیا ہے ہمیں پتا کوئی نہیں ہم بالکل اندھیرے میں روح کے معاملے میں تا قیام قیامت یہ دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن روح کی کنھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا روح کیا ہے یس الو نکان روح کلی روح امر ربی یہ میرے رب کا حکم ہے بہت تم اسے کسی سکین میں نہیں دیکھ سکتے کسی الٹرا ساؤنڈ میں تم اس کو چیک نہیں کر سکتے کسی سی ٹی بی میں نہیں آتی ہے کسی ای سی جی میں نہیں آتی ہے وَمَا ماں مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا علم اللہ تمہیں جو بھی حل ملا ہے بہت تھوڑا ہے ہم تو اس میں بہت زیادہ ہے لیکن بہت تھوڑا ہے اور قیامت تک جو بھی انسان آئے گا وہ کتنا بھی ماسل کر لے لیکن وہی بات ہوگی اللہ کلیلہ وہ اکبر الادی نے کہا کہ کلیلن یاد رکھنا بادا چی تم یعنی اللہ نے دیا ہے او تم دیے گئے تم لیکن یہ کلیلہ والی بات ہمیشہ یاد رکھنا من علم کلیلم یاد رکھنا بادی تم نہ سمجھو گے تو کھاؤ گے ایک دن جوتی تم روح تھوڑا ہے ہمیں پتا نہیں روح کیا اگر ہم روح کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے ہمارے اس جسم کے دایات یہ جو کل ہمارا بدن ہے اگر اس کے دائیات اس کی خواہشات اس کی تمنا روح کے رستے میں نہ آئیں اور روح اسی طرح عمل کرے اس میکنیزم کو اس طرح چلائے جس طرح رب اس کو آڈر دے رہا ہے رب کے احکامات کو ڈسٹربڈ کون سی چیز کرتی ہے انٹرسپٹ کون سی چیز کرتی ہے رکاوٹ اس کمیکیشن میں کون ڈالتا ہے یہ حیوان یہ ڈالتا ہے جیسے کہتا ہے کہ فلاں ملک میں نشریات جیم کر دی ہیں فلاں حکومت میں اور بہت بہت چھوڑ مچتا ہے جو حیوانی بدن جیم کر دیتا رب کی نشریات کو وہی کو روک دیتا ہے اس آدمی سے اور اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے جب کمیونیکیشن ٹوٹ گیا روح کا اللہ کے ساتھ جسے اللہ نے فرمایا تھا والا تانے آتی ذکری میرے ساتھ کمیونیکیشن میں کوئی گیپ نہ آنے پائے موسر ہرون کو بھیجا تو فرمایا میں آپ مسلح تعلیم ذکری میرے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے ہاتھ لائن پر نماز کو قائم کرنا ہے اور پھر میں والا تعلیم ذکری اور میرے ذکر میں کوئی ڈھیل نہیں کرنا میرے ساتھ رابطہ رکھنے میں کوئی ڈھیل نہ کرنا یہ بدل اس کمیونکیشن کو توڑ دیتا ہے کوئی ایسا فیل کروا کے رب کو ناراض کروا دیتا ہے رابطہ ٹوٹ گیا رب ناراض ہو گیا اگر تو بندہ اس کی فطرت صحیح ہے تو فوراً وہ مینٹیننس کرتا ہے رابطہ بحال کرتا ہے ٹی وی خراب ہوگا تو دور سے ایسا کرا جب جاتی ہے تو بعد میں آ کر پڑھ لیں گے پہلے ٹی وی ٹھیک کروا لے ڈرامہ آ رہا ہے بڑا دوڑ سے فیوز ہو گیا جی کیا ہو گیا اس کو بندے مومن رابطہ ٹوٹے تو وہ گئے مہاراشٹ ہو جاتا ہے کھویا جاتا میری کوئی چیز کھو گئی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے دوڑتا ہے کمیونکیشن ٹھیک کرتا ہے بحال کرواتا ہے رب سے اپنے رابطے اس غلطی کو درست کرتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کھوئے کھوئے پھرتے اور اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا کہ اس طرح اس کا مینٹیننس اسٹار کربان غلام نا نے فسانا اپنی غلطی تسلیم کر تو ہماری اس ترقی میں ہماری اس بلندی میں ہمیں گرا دیا گیا نا اس کے بعد کہا گیا کہ اب کمارو کر کے واپس آؤ اب میرا وہ تکرب تمہیں دوبارہ ری گین کرنا ہوگا کمانا ہوگا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود دے سائنسز میں بھی کہا گیا کہ دیر از نو اسٹون وال ان دی وے آف اے مینس پروگرس یا moral progress پتھر کی کوئی دیوار انسان کے رستے میں نہیں ہے اخلاقی ترقی حاصل کرنے میں بٹ اٹ از ہم سیلف اپنی گاہ میں سب سے بڑی اراق انسان خود ہے اگر میں باپ سے دور تو دور کرنے میں آپ کا کوئی کچھ نہیں میرا اپنا فعل. وہ تو درخت کھڑا ہوتا ہے رات کو اس کا دفتر تو بند نہیں ہوتا پتہ نہیں کس وقت میرے بندے کو ضرورت پڑ جائے اگر دروازہ نہیں کھٹ سکاتا تو میں نے نہ کھٹوا کھٹ سکتا اس کا تو کلینک کھلا ہوا ہے اگر میں جائے رہی ماپ تو اپنی غلطی سے میرا ڈاکٹر کا کلینک بند نہیں تھا وہ تو آپریٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہر وقت وہ تو رات کو سوتا بھی نہیں لاتا خود سے نا تمہیں لانا اور اس کے یہاں کوئی ویکینڈ بھی نہیں کلا گورنمنٹ ہوا ٹی شارٹ ہر دن کام میں لگا ہوتا ہے دیر از نو اسٹون وال ان وے آف اے مینس مورل پرابلم بٹ اٹ اپنی ذات اس کا اپنا نفس ہمس کا قدمت ہے نفس اگر یہ نفس رکاوٹ نہ بنے اور جس طرح رد ہدایات دیتا ہے اس طرح سے اس مشینری کو انسان آپریٹ کرے تو اس کو وہ رتبہ ملتا ہے اس کو وہ رتبہ ملتا ہے فرشتے ترستے ہیں اس رتبے سسان تحسل ہوگا وہ حاصل کرنے کے ارشاد ربانی ہے وقت عالیہ نابا اللہ جی آتے ہی ہو ان کو بتاؤ انہیں بیان کرو بس وہ تلاوت کرو پڑھو ان پر نبا خبر اللہ اس کی جس کو آتے نہ ہو آیا ہم نے اپنی آیتیں دی تھی اپنے احکامات دیے تھے منہا وہ ان کے رینج سے نکل گیا سلاخ کس کو کہتے ہیں جو گزر جاتی ہے کسی چیز میں فن سالح وہ ان آیات کے رینج سے نکل گیا حسان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گئے یہ جو بچے اگوا کرتے ہیں جب تک باپ کا ہاتھ پکڑے رہے بچہ غوا نہیں ہوتا باپ سے دور ہوتا ہے باپ کی انگلی چھٹتی ہے تو ان کا ڈر چلتا ہے اسی نے کہا میری انگلی نہ چھوڑنا شیطان اگوا کر کے لے جائے گا تو سر کرو نیت کرو تم مجھ سے جڑے رہو نہ تمہارے ساتھ جڑا رہو میری انگلی پکڑے رہو اگر تریس علیہ السلام نے فرمایا تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارا رب کا معاملہ بچے اور باپ جیسا نہ ہو جائے یہ تمسینوں میں گفتگو کرتے تھے تو ساتھیوں نے پوچھا جو ہمارین تھے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک بچے نہ دن گاؤ ہم تو جوان ہیں آپ نے ہر دیکھو ایک بچہ اسے سے جب تم یہ پوچھو کہ تمہیں کھانے کو کون دیتا ہے تو کہتا ہے ابو کس کے گھر میں رہتے ہو ابو کے گھر میں کپڑے کس نے لے کر دیے ابو نے لے کر دیے فلاں کھلونا کس نے لے کر دیا ہے ابو نے لے کر دیے یہ پیسے کس نے دیے ابو نے دیے یہ ماتھے پہ پٹی کیوں بندی ہوئی ہے میں گر گیا دیکھیے اب نیگلجنس کو کس طرف وہ ریفر کرتا ہے جو خامی ہے اس کو اپنی طرف میں گر گیا تھا کیوں گرے میں نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا یہ الفاظ ہیں ارے تیسرا لگتا گرو کے وہ میں نے ابو کا ہاتھ چھوڑ دیا اگر پکڑا گیا ہوتا تو نہ گرتا ابو پکڑ لیتے مجھے تھام لیتے مجھے ابو کا ہاتھ کیوں چھوڑا تھا ابو نے کہا تو تھا میرا ہاتھ نہ چھوڑ بس مجھ سے چھوٹ گیا یہ حال ہے جب بھی خوبی بیان کرو صحت کس نے دی ہے اللہ نے دی جوانی کس نے دی اللہ نے دی ہے بیمار کیوں ہو گئے میں بد پریزی کر بیٹھا شفا کس نے دیا اللہ نے دی تو جب تک اللہ کا ہاتھ پکڑے رہو گے اللہ کا ہاتھ کیا ہے ہاں اللہ جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک رسی پکڑ لو یا کوئی نشانی مقرر کر لیتے ہیں جو حاج چلتے ہیں نا کافلوں میں مینار سے عرفات ارفات سے مزد پھر وہ کوئی نشانی رکھ لیتے ہیں ایک ڈنڈے کے اوپر کسی نے اپنی خاص کپڑا بند ہوتا ہے کسی نے لوٹا وٹا لٹکایا وہ ہوتا ہے تاکہ اپنے آدمی جو ہیں خیمے کے وہ اس کو دیکھ کر لوٹوں کو اس کے خیال چلتے کہ یہ ہے ہمارا بردار اللہ نے دنیا میں کیا بھیجا ہے وہ آپ سے مو اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اس کا دوسرا شیرا کس کا ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں گرو جی گرے اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتین. اللہ کی وہ مضبوط رسی یہ قرآن ہے وہ ترف ہوئی کم اس کا ایک شیرا اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک خیر تمہارے ہاتھ میں وہ آپ سے اللہ ایجنا ہے آپس میں اللہ کے ساتھ سمٹ جاؤ وہ یا اللہ کی رسی کے ساتھ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو یہ اللہ کی وہ رسی ہے اس کے قید سیرا اس کے ہاتھ میں ہے دوسرا تمہارے ہاتھ میں تو جب انسان اس کو چھوڑتا ہے تو بھٹکتا ہے شیطان کو اس پر بس چلتا ہے جب تک اللہ کے رولس اینڈ ریگولیشن پر چلتا رہے اللہ کی ہدایات کے مطابق معاملات کرے تو شیطان کا بس اس پر نہیں چلتا شیطان کا بس کب چلتا ہے جب وہ اللہ کے حدود کو توڑ بیٹھ کوئی بد ترہیزی کر جاتا ہے اس کے بعد شیطان کے قابو میں آ جاتا پھر وہ جو چاہتا ہے اس اسے کرواتا ہے فات بہ تو اس کے پیچھے لگ گیا شیطان اسے امید ہوگی کہ کہیں نہ کہیں میں اسے گران لوں گا آپ دیکھیں شیر جب یہ ٹی وی پہ وہ اینیملس کی فلم چلتی ہے تو اس میں شیر جو ہے وہ الگ کرتا ہے اس بیل کو وہ جو بھل ہے جنگلی اس کو بڑی ٹیکنیک کے ساتھ وہ الگ کرتا ہے روڑ سے اس کے پاس جاتا ہے پھر تھوڑا دور باندھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے شیر وہ بل اس کے پیچھے دورتا ہے شیر اور تھوڑا باندھ جاتا ہے وہ بڑا اس کے پیچھے دوڑتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے وہ اور شیر تھوڑا سا بھانگ جاتا ہے بھاگنا دوڑنا یہاں تک کہ شیر جب دیکھتا ہیں نا یہ دور آ گیا اپنے ریور سے اس کے بعد وہ پھر گھیر لیتا شیطان بھی اس طرح وار کرتا ہے بہت سے لوگ اس میں در ڈر رہے وہ اس کو اور دلانے میں دور چلے جاتے ہیں اسلام سے کٹ جاتے ہیں یہی وہ بات تھی جسے آ حضور صلی اللہ وسلم نے وہ جو تین صحابہ نے کہا تھا میں کہا, زندگی بھر شادی نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں زندگی بھر رات کو سویا نہیں کروں گا ساری رات بازی کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی افطار نہیں کیا کروں گا مسلسل روزے رکھوں گا تو یہی بات آپ نے فرمایا تمہاری بچت میری سنت میں ہے زیادہ مچ چکی ہو کو ڈلانے کے چکر میں پڑھو گے برابر کا بھی چل جاؤ الگ ہو جاؤ واللہ ان اللہ میں تم سب سے زیادہ مت کی ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا لیکن میں سوتا بھی ہوں عادت بھی کرتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں تو درمیان میں وقت بھی کر دیتا ہوں نفلی روزوں کی بات کریں اور میں نے شادی کی ہوئی ہے شادی نہیں شادیاں کی ہوئی ہے نکاح ہو میری فمن تھی پمن راہ مان سننا تھی سمی میری سنت ہے اور جو اس کو ناپسند کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں سات بآ اس کے پیچھے لگ یاد رکھیے شیطان بڑی تجربے کار بلا کا نام ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتا وہ پہلے تجربہ کرتا کہ یہ آدمی کس چیز سے مرے گا جس طرح آپ جب مچھلیاں پکڑتے ہیں تو آپ مچھلی پکڑنے جب جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھاتی کیا ہیں کس چیز پہ لپکتے ہیں آپ وہ چیز ان کو نہیں ڈالتے جو آپ کو پسند ہے وہ چیز ڈالتے جو مچھلیوں کو پسند ہے آپ کو آئس کریم پسند ہے تو آپ آئس کریم نہیں لٹکاتے مچھلی کے لیے وہ آپ کھاتے مچھلی کے لیے کیڑا لٹکاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیڑا اس کی مرغوب گذہ ہے وہ دیکھتا ہے جو عبادت سے مرتا ہے اس کو اوورڈوز کر دیتا ہے عبادت سے عبادت سے مارتا ہے دیکھتا ہے جو زیادہ ڈرنے والا وہ اس کو بہت کرنا دیتا ہے تاکہ کسی کام کا نہ رہے جس کے اندر اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے میں گناگار ہوں وہ اس کے اندر اتنا رسوسا ڈالتا ہے اس کے گنا کو اتنا بڑا کر کر کے دکھاتا رہتا ہے کہ اس کو اور کوئی فکر ہی نہیں رہتی اپنی مانجے مارتا رہتا ہے جیسے جیسے آدمی کو رسوسا ہوتا ہے تو وہ بھی کرتا رہتا ہے جماعت نکل جاتی ہے بہت سے کیسز ہیں یہاں پر ہر تیسرے کیسے آدمی کا یہ کیس بسوسا آتا ہے جی بس وہ وزو کرتا رہا سنجے کرتا رہا تو دماغ نکل جاتی یہی کام وہ کرواتا ہے عبادت میں آپ نے فرمایا جس آدمی کو زیادہ بسواسا آتا ہے نا کپڑوں کا کہ جی میرا کپڑا جاتا حالانکہ عام طور پہ ہوا بھی جاتی ہے وہ. اس میں سے بھی ہوا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا اپنے وہ جو تمہارا نچلا حصہ شلوار کا جسے پر آسن کہتے ہیں ہماری زبان میں اس پر پانی کے چینڈے مار لیا کرو تاکہ جب یہ بات آئے کہ یہ جو کڑی ہے نمی ہے یہ پیشاب سے یہ جو ہے میں نے پانی مارا تھا پانی کی بھی ہے یعنی تمہارے پاس بھی کوئی اشیا آ جائے اس وسوسے کو مارنے کے لیے کہ نہیں یہ تو وہ پانی میں نے پھینکا دیا یہ وسوسے کی بات ہو رہی ہے بہرحال شیتان جس کو مارتا ہے وہ اس کی مرغوب غزا دیکھتا ہے یہ کس چیز سے مرتا ہے اتنا دم گھٹ دیتا ہے اس کا اتنا دم گھٹ دیتا ہے اس کا کہ آدمی ایک سال چلے اس عبادت پر دو سال چلے اس عبادت پر کیونکہ وہ فطری نہیں نہ ہوتی لا جا اس کے بعد ہینڈ زب کر جاتا نہیں پڑی جاتی بڑی پالنی ہے نماز ڈر ڈر ڈر کے نہ ڈرنے والی چیزوں کا بھی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ تنگ آ ہے یہ پہاڑ جیسی زندگی ایمان پر گزاری جا سکتی ہے شک پر نہیں گزاری جا سکتی اس کے لیے بھی حدود متعین کر دی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت میں بھی نمونہ ہے آپ نے زندگی پر کبھی سنا آپ نے کہ پچاس ہزار نفل پڑے ہو ہزار وقت پڑی ہو تین کو امجیر ختم کر دی ہوں ایک کو پین ٹانگ پر کھڑے رہوں نے گیارہ رفت آپ سے سابق ہوئی آپ نے پڑھی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ شیتان تمہیں تمہارا وقت ایک ہی ای چیز میں ضائع نہ کروا دے میں نے بتایا کہ مومن ایک مشن لے کر آیا ہے اس کا صرف تم ضائع ہے دوست کا سب کچھ تم نے ضیاع کروا دیا اس کے پاس اصل چیز کیا ہے وقت ہی تو ہے یہ وقت فرمایا جو لے کر آیا ہے ماں کے پیٹ سے اور کچھ نہیں لے کر آئے اس کا وقت ضائع کروا دو تم اس کا تم نے دین بھی ضائع کروا دیا دنیا بھی ضائع کروا دیا اسی وقت سے وہ دنیا بھی کماتا ہے اسی وقت سے وہ دین بھی کماتا ہے ایک بچہ ہے آٹھ سبجیکٹ ان میں سے ایک پر وہ اتنی محنت کرتا ہے کوئی استاد اسے تکر جائے اسے کہہ کہ کے تم میتھس میں اگر سو فیصد نمبر لے جاؤ تو بس تم فسٹ پوزیشن حاصل کر لو اب اس کے کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ اگر بکیا تینتیس تینتیس لے کر اس میں تم سو لے جاؤ یا انگلس میں تم سو لے جاؤ تو تمہاری پوزیشن بہتر ہو جائے گی انہوں نے سمجھا نہیں صرف میتھ میں سو مل جائے تو میں پا پوزیشن لے جاؤں اب وہ سات سبجیکٹ کا وقت بھی اسی ایک کو دینے لگا امتحان آیا اور میتھ میں اس کے سونی ایک سو پانچ کی بھی اگر نمبر ہو گئے تو پاس ہو جائے گا اس سے بہتر نہیں تھا کہ سب میں پینتیس پینتیس لے ہوتا پاس تو ہو جاتا نہیں. انسان کی بہت سی حیثیتیں ہیں اور اس میں سے ہر حیثیت کو اس نے وقت دینا ہے اس میں باپ کی حیثیت سے بھی ایکٹ کرنا ہے اس نے سر کی حیثیت سے سودا بھی لے کر آنا ہے باپ کی حیثیت سے بچے کو اسپتال بھی لے جا کر جانا ہے پڑوسی کی حیثیت سے پڑاس میں کوئی بیمار ہے تو اس کی خبر گیری بھی کرنی ہے کوئی بھوکا ہے تو اس کو بھی اس نے کھلانا ہے معاشرے میں رہتا معاشرے میں سو جھگڑے فساد ہوتے ہیں انہیں جا کر سلاح بھی کروانی ہے اور یہ سارے کام انہیں چوبیس گھنٹوں سے کرنے ہیں اور اگر وہ او چوبیس گھنٹے گار میں جا کر بیٹھ دے تو کٹ گیا نا اسٹریم سے مین اسٹرین سے یہ ہے موقع شیطان کو اسے اگوا کر اس کا وقت ضائع کروا دو ایک ہی چیز پر مانجا لگوا دوسرے نلین چاہے تھا شیطان کے پیچھے لگ گیا اور اغوا ہو گیا رسیدوں پہلے کروا دیتا تھا لرفانہ ہو گیا اگر ہم چاہتے تو انہیں آیاد کے ذریعے انہیں عدالات کے ذریعے اس آدمی کو اتنی بلندی مل جاتی لرفا نہ ہو رہا ہم اسے پہلو کرتے رشتے فخر کرتے اس واقم وہ اصل لیکن اس نے ہمیشہ زمین کی طرف رہنا پسند کر ہماری ہدایات پر عمل کر کے وہ بلندی کی طرف نہیں آیا اس کے نرس میں ہونا تو یہ تھا کہ روح نرس کو لے کر آئے یا نرس روح کو بھی لے کر بیٹھ جائے بڑی سیری سی بات ہے دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا یا تو یہ روح نفس کو بھی بولندی پر لے جائے گی رب کا مقرب بنا دے گی یا یہ رو کو بھی یہ غمال بنا کر بیٹھ جائے گا اور بدن مقبرہ بن جائے گا فرو کا قید خانہ بن جائے گا اس روح کا اور ہم نسے اکثر و بیشتر کے بدن جو وہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں روح قید ہے اب اسرائیل آ کے اس کی جان چھڑائے تو چھڑائے ہم اس کا رابطہ نہیں بحال ہونے دیتے سے نا لارا پانا ہو بھی ہاں ولا کن اگر انسان رستے سے ہٹ جائے اپنی خواہشات کو اپنی تمناؤں کو رستے کا روڑا نہ بننے دے تو اللہ کی زیر ہدایت یہ اتنی ترقی کرے یہ اتنی ترقی کرے یہ اتنی ترقی کرے کہ فرشتے فخر کرے لیکن یہ ہم ہیں جو ٹانگے کھینچتے ہیں اس کی غیر نہیں کھینچتا میری ترقی میں سب سے بڑا روڑا میرا اپنا نفس اس کو کچھ روک لگ گئے اب کہا آپ یہاں اپنے جامعہ فروخہ کے خالد صاحب بھی جو آئے تھے خالد عبید صاحب انہوں نے بھی بات کی تھی کہ دیکھیے ہمارا مقصد ہمارے دنیاوی سارے علوم ہمارا بدل سے اس مادی بدل سے اور مادی اشیاء سے ڈسکس کرتے دوائیاں بھی بناتے ہیں تو یہ جڑی بوٹیوں سے بناتے ہیں اور جس کے لیے بناتے ہیں وہ بھی سمتی سے بنائیں چاہے حکیم ہو ہومیوپیتکل علاج ہو یا ایلوپیتیکل علاج ہو دوائیاں بھی ماد ان کا ٹارگیٹ بھی مادہ اب آنکھوں کی نظر کمزور ہو جائے تو کہہ کہتا ہے جی وٹامن اے لیں اور کوئی کہتا ہے جی گاجریں کھائیں گاجروں کا جوس پیے لیکن دل کی روح کی آنکھیں بیمار ہوں تو کوئی نہیں آتا بتانے کے لیے جس کا کیا کرنا یہ تو گاجروں سے نہیں ٹھیک ہوتی لا تعمل مل ابسار والا کیامل کلو مل رہتی پھر سور جنہیں رب کر دکھایا ہوا راستہ نظر نہیں آتا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہے ان کا دل اندھا ہے لائٹ آگے نہ جلے اگر گاڑی کی تو کیا کہتے وہ پیچھے ٹرمینل پول چیک کرو بیٹری کا بیٹری ختم ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے نا جی وہ اندر بیٹری آتی ہے پھر گاڑی کی لائٹیں نہیں جلتی بیٹری کا ہے دل جو مندہ ہے عوامر کا اور جہاں وہی کا نزول ہوتا ہے ملاق ان کا عمل کو لو بلا تھی اب اس رو روزی بھی بیمار ہوتی ہے اس کا اپنا بدن ہے کمزور ہوتی ہے بدن کمزور تو ہر کوئی کہتا جی فلاں چیز لیں جی وہ جی جنسنگ لیں جی کوئی کہتا جی شہد کھائیں جی کوئی کہتا جی فلاں دوائی کھائیں گے جی. کوئی, جی جی. کوئی کہتا جی ڈرپ لگوا لیں جی کوئی کہتا ہے لے لیں گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روح جب بیمار ہوتی ہے تو یہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی یہ تو مجھے نظر آتی ہے نا روح کا ڈاکٹر نہ ہوں میری روح کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا کوئی اس کو میٹر لگا کر یا ٹیسٹ سے چیک نہیں کر سکتا میری روح کتنے وولٹ اس وقت دے رہی ہے مجھے پتہ میری روح آپ کا حکم نہیں مان رہی ہے بیمار ہو گئی ہے یا آؤٹ آف کنٹرول آؤٹ آف رینج ہے آؤٹ آف ٹچ ہو گئی ہے مجھے اس کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے کون سی تار اتری ہے لہذا نفس ہر فرد اپنے بل انسان اعلی نفس ہی بصیرہ ہر انسان اپنے ذات کو اچھی طرح جانتا تو اگر میں اس کا علاج نہ کروں میرا بدن بھی مار ہو جائے تو قریب ترین جو ڈاکٹروں کا دوڑتا ہوں اس کے پاس ڈاک میرا بدن ٹوٹ رہا ہے مجھے کسی چیز کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا کبھی میں کسی کے پاس یہ بھی لے کر گیا ہوں کہ میرا روح بھی ہو گیا مجھے نیکی کا ذائقہ نہیں آتا شریت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو گنا سے نفرت نہ رہے اور نیکی محبوب نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح کو بخار ہے منہ کا ذائقہ اس کا خراب ہو گیا اور اگر نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے غمی ہو تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایمان ہے اس کا مطلب ہے کہ مرا نہیں ابھی تو اگر میں رکاوٹ نہ بننے دو اپنی تمناؤں کو ان کو سلا دوں ان کو ایک طرف کر دوں رب کے احتامات پر عمل کروں تو اللہ سطح آ کرے گا میری روح کو مجھے بلند کرے گا اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ میرے پاس نہ چھت ہو نہ پاؤں میں جوتی ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ پر ہن برتنا شروع ہو جائے گا مال و دولت کا زیادہ ہونا رب کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک امتحان ہے مال و دولت کا زیادہ ہونا ایک امتحان ہے یہ نشانی نہیں ہے کہ بندہ رب کا مقرب ہو گیا ان سب قربانیوں کا نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا وہاں پتہ چلے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں تو آدمی بالکل ساری زندگی ریگولرٹیز میں گزارے ساری زندگی بدنوان رہے اور جب ہم دفن ہو کے اسے دفن کر کے واپس آئے اور پھر قرآن حکیم کا دما دیں اس آدمی کو اور قیامت کے دن اٹھے تو چاہٹر ایک ہی زندگی کی ابتدا اور انتہا ہے دو زندگی وہاں نہیں آئیے یہ کوئی قرآن نہیں ہے آپ نے اس کو رات کے اندر دبا دیا چھلکا اتار کے اس کو سفید کھانا شروع کر دیا شریف کو دفن کر کے آندے تو قیامت کے دن شریف اٹھے گا یہ بات میں دبا نہیں چلتا بالکل اللہ نے قرآن اس لیے ناول کیا تھا کہ اس کی جوڑے ہدایت اپنے گناہ دھو سفید ہو کر آؤ جب مر جاتا تو پیچھے سے ہم کرتے ہیں اس کو یہ دوست بھی قرآن خانی کرواتا ہے وہ بھی کرواتا ہے اما بھی کرواتی ابا بھی کرواتا ہے اور اب تو بھٹا یہ آپ کے عمل کرے ڈرائیور مر جائے ایکسیڈینٹ ہو کے تو اس کے سرانے کتاب لے کے لگا دو کے اب سیفٹی بیلٹ باندھو آپ کیا فائدہ اس کا, اس کا کیا فائدہ میں مر جاؤں تو سارا کام مل کے ہلاکا کلراتا کلوری با اور میں کچھ کر سکتا ہوں آپ تو کو پچھلوں کو سناؤ بلاتا کلور با میری اولاد کو جن کو میں دے آیا ہوں پیچھے یہ تو رب کی آپ کیا ان کو ان پر چل کر ان کو مان کر جس حالت میں دفع ہوگا اس حالت میں اٹھو گے احرام میں مرے تو احرام میں اٹھو گے شہادت میں سیدھا تو خون باتوں میں اٹھو گے یہ کیسے ممکن ہے یو ریدو کلام اللہ, اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں اللہ کے کلام ہی کے ذریعے تو یہ ہدایات جو اللہ نے دی جی ہیں میں اپنے نفس کو نہ بننے دوست روڑا دیکھیے جو بھی جو یوز کرے گا میرے نفس کو کرے گا اس کے سوا اور کسی کا بس مجھ پر نہیں چلتا میری ماں بھی کرے گی تو اسی نفس کو ذریعہ بنائے گی میری بیوی بھی کرے گی تو خود نہیں کر سکتی اس کو پکڑیں گے کیوں یہ مجھ سے زیادہ مانوس ہے مجھ سے زیادہ واقف ہے میری کمزوریوں سے واقف ہے اولاد بھی کرتی ہے تو اس کو یوز کرتی اگر یہ ان کا انسٹرومینٹ نہ بنے یہ ان کا ٹائٹ نہ بنے یہ ان کا بلان نہ, نہ بنے یہ رب کے ہاتھ میں رہے وہ لاکھ کون مارتے رہیں یہ ان کی انسٹرکشن کو رسپانس نہ دے یہ مرحلہ کو رب کے ساتھ ہے جس نے مجھ سے بات کرنی ہے اوپر سے ہوتا ہے اگر یہ بات ہو جائے تو کامیابی کامیابی صحابہ نے کس طرح لی ہے اسی طرح لی ہے انہوں نے بیویوں کو تراکی بھی دے دی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی انہوں نے اولاد سے قتال بھی کیا اباد نے جراہر ضلع نے اپنے والد کو مارا تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس کے تقابوں سے ایک طرف ہو گئے رب نے کہہ دیا یہ تیرا دشمن ہے لا آ سکتا کہ جی آج لیا اب وہ دشمن بڑا او اب نا او اخوان کم او عصیرت حکم چاہے وہ تمہارے باپ ہیں چاہے وہ تمہارے بیٹے ہیں چاہے وہ تمہارے بھائی ہیں چاہے وہ تمہاری برادری ہے اگر رب کا دشمن ہے تو تمہارا دشمن ہے. میرا سب سے پہلے ماتا رب کے ساتھ رب جنر دشمن کو اپنا دشمن کہتا ہے تو میں رب کے دشمن کو اپنا دشمن کیوں نہ کہوں لا کر من یقینا بننا ہے وہ یوں میں لا کرے آب نہ آم او رخوان اویلت اے نبی تم ایسی کوئی قوم نہیں پاؤ جس کا ایمان ہو اللہ پر رافت کے دن پر یہ دونوں اور میں رکھتے ہوں پیار رکھتے ہوں ان سے من ہاتھ بننا رسولہ جو ہے ہیں اللہ ہے اس کے رسول سے بولا چاہو ان کے باپ ہی کیوں نہ میرا نفس یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ یہ یوز ہوتا ہے گھروں کے ہاتھ اور کس طرح یوز ہوتا ہے تمن سے امام شافی رحمان اللہ کا ایک شیر ہے پوری کافی ہے اس میں ایک شیر ہے اور منازا لاکے سا ہل منایا فلاں اور دنتقی والا سما جس کے سہن میں تمنا اگ پڑی تمنا اتر پڑی فلا اور دنتقی والا سما نہ اس کو زمین بچا سکتی ہے نہ آسمان بچا سکتی کلب کنو انت وہ مالک دنیا سوا اگر تانے دل کا مالک ہے تیرے پاس کانے دل ہے تو, تو اور دنیا کا مالک ایک جیسے نہ استعمال ہوتا ہے چان نے کہا تھا ولا امن نہ نا کیا چیز ہے جو اللہ نے نہیں بتائی ہمیں ہم پڑھتے نہیں ہر ڈائجسٹ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں. بڑے دو چار ہیں اگلی قسط کب آئے گی دس روپے کی دوائی لاتے ہیں اس کا لوز ناٹ انڈر سے جو کمپلیٹ نکلتا ہے وہ چڑھتے ہیں کہیں کوئی ایسی دو نہ لے لیں کوئی زیادہ ایکسیڈ نہ کر جائے دو اور ہمیں نقصان نہ دے دیں دس روپئے کی دوائی اور دفتر جاتے ہیں تو سب سے پہلے نظر اس پر ڈالتے ہیں کوئی نیا سرکولر تو نہیں آیا ہوا اور لگا نہ ہو یہ پتا کہ یہ کل یہاں نہیں تھا کوئی نیا لگا تو جس کو زبان آتی ہے اس کو جا کے پکڑتے ہیں بھائی انگریزی میں عربی میں لکھا ہو مجھے بتاؤ یہ کیا کہیں ایسا نہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے کیا ہوگا خلاف ورزی ہوگی تو گاڑی کاٹی جائے گی اوور ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ نقصان فوراً ہے لہٰذا عمل بھی فوراً کرنا ہے باقی اللہ کے قوانین توڑو تو جو نقصان ہوگا وہ آخرت میں ہوگا آخرت کس نے ڈٹھی ہے یہ بات کلّا بل تحبون سد کا گرون اللہ سے والا میں ان میں تمنائیں پیدا کروں گا والا آم اور پھر میں انہیں حکم دوں گا پہلے تمنائے آئے گی پلازا بنانا ہے فلاں مارکیٹ میں پلاٹ خریدنا ہے پھر یہ ہوگا کہ فلاں سے رشوت ملتی ہے لے لو منزل آسان ہو جائے گی پہلے تمنا آئیں گی اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے پہلے تمنائے آئیں گی وہ چھتیس ان کا رنگین ٹی وی آنا چاہیے ڈبل ڈور فریج ہونا چاہیے بچوں کے لیے الگ کمرہ ہو فلاؤں کے لیے الگ کمرہ ہو اس کے بعد جب یہ چیزیں یہ ضرورتیں یہ تمنائیں جائز ذرائع سے پوری نہیں ہوں گی تو شیطان کہے گا تو ایک سائن کر کے اتنے کما سکتا ہے وہاں سے کرپشن شروع ہوتی ہے تمنائیں محدود کر دو نفس کو کم سے کم دنیا پر راضی کر لو کہ چند دن تو نے یہاں رہنا ہے تو بات مسئلہ حل ہو جائے گا اب دیکھیے جو بھی نے ہمیں دیا ہے ہم اس سب کو لے کر جا سکتے ہیں ساتھ کو ان سے چکوں یا آپ اپنے آپ کو بھی بچاؤ گھر والوں کو بھی بچاؤ ہم نے سمجھایا کہ اپنے آپ کو بھی کھلاؤ گھر والوں کو بھی کھلاؤ اس پر تو ہم بڑا عمل کرتے ہیں اپنی نہیں اپنی اولاج کی اماج کی تو فکر ہوتی ہے جو ماری لگتی ہے تو یہ فکر نہیں ہوتی میرا کیا بنے گا کہتا میرا بچے کا کیا ہوگا اب تو یہ فلاں میں ہے ابھی جتنا خرچہ ہے اپنی فکر کوئی نہیں ہوتی کا ان کی بیویاں یہ سارے وہاں ساتھ ایک جگہ تم جا سکتے ہو اگر قانونی تقاضے پورے کرو تو تم وہاں ایک جگہ رہ سکتے ہو جس طرح دنیا میں ایک جگہ رہتے ہو سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے نا آدمی اسی کا کانٹریکٹ کرتا ہے جو فیملی ویزا بھی دلا دے. یا اس تنخواہ کا کپ کرتا ہے آدمی اگریمنٹ جس میں فیملی کا ویزا بھی مل جائے اور کہتے ہیں اللہ کا بڑا شوکر آدمی بیوی بچے بھی ساتھ ہی ہم ہاں لکھاتے تو جنت میں کیوں نہیں کرتے وہاں کی جدائی جو جو سبھیوں کی جو دائی ہے اس کا کوئی خیال نہیں رب لوگ میں, میں نقشہ کھنچا ہوا گواہ رشتے ڈیلیگیشن سینڈ میں آ کے اترتا وسول کرنے والا ریکوری سیل اللہ تعالی کا نکالو جان آخری جنف ہو تو بندوں کو پتا چل جاتا ہے دوسرے کہتے ہیں جی فلانجن دو فلان ریپ لگاؤ لیکن اس کو پتا چل جاتا کہ آ گئے بھائی ریکوری سیل والے تو فرمایا ہوا غن ان سے راک اس کو پتا چل جاتا کہ بہت عرصہ ساتھ رہے اب جدائی کا وقت آ اب پھر آپ کا وقت آ اب نہ اولاد میرے ساتھ ہوگی نہ بیوی ہوگی اب نہ یہ دولت ہوگی حالانکہ انی سلطانیہ میرے کام نہیں آیا بینک بیلنس میرے کام نہیں آیا میرا گاؤں جلال میری وہ اتارٹی حالات امی سلطان وہ سب مجھ سے ریمو ہو گئے ہیں آج ہٹ گئے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر مندی سے کام لیتا تو ان سب کا ویزا لگوا سکتا تھا نا صاحب ہم آج ساتھ میں جا سکتا تھا اگر اللہ کیا امات مانتا لیکن یہ جی پیچھے رہ جائیں گے قبر میں اکیلا اس کے اپنے کرتوت ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو مرنے کے بعد بھی کچھ ملنا ہے تو اس کے لیے بیج وہ بو کر جائے گا ان کا ساتھ بنی آدم بنی آدم کے امال کتا ہو جاتے ہیں رابطہ ٹوٹ جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ رہا نیک بچہ چھوڑ کر مرا ہے بچہ جو بھی کرے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ دو برجن کیلو اور دو برجن سیب اکٹھے کرے جلیبیاں پانچ کلو منگوا کے مولوی سے ٹیکس کروائے اپنے قرآن کو اور اپنی نماز کو بیٹا جو بھی کرے گا پر کرے سمندر کے نیچے کرے جہاں بھی نوکری کرے گا بغیر کسی خرچے کے باپ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور حضور صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا وہاں کے بہت سے حج اور بہت سی بات آنگی تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ میں نے تو اتنے حج نہیں کیے یہ کسی اور کی تو نہیں ہے اللہ کہے گا نہیں تیری اولاد پیچھے حج کرتی رہی ہے تیری اولاد نمازیں پڑھتی رہی یہ اس کا حصہ ہے اور یہ اللہ کی سننے کا کہ کاٹ کے نہیں دیتا بیٹے نے حج کیا ہے ماں کو بھی پورا حج ملے گا دام کو بھی پورا حج ملے گا اس کو بھی پورا حج ملے گا وہ کاٹ نہیں دیتا اور اس نے تو مسجد بنا دی ہے جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے یا اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے یا اس رستے سے گزرتے رہیں گے اس کے نامہ مال میں یہ جو ہے وہ شیر اس کا اس کا حصہ جاتا رہے گا یا اس میں کسی کو تعلیم دی ہے قرآن پڑھایا ہے جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا آگے پڑھاتا رہے گا یہ نا متنا ہی سلسلہ چلتا رہے اسی طرح گناہ من سن سننا, سننا جس میں کوئی بری رسم ڈالی اب وہ تو مر گیا ہے لیکن جو بھی وہ برا کام کرے گا اس کے نام میں اس کا حصہ جاتا رہے گا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے جو قتل کیا ہے روایت میں آتا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قتل ہوتا ہے اس کا حصہ اس کو ملتا ہے کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا اس لیے کہا والا تکون ہو کافر نہیں پہلے کافر مت بنو اس لیے کہ وہ سارا بال تمہارے اوپر آئے گا بہار اس سنت میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتباح جو سنت کاملہ ہے سنت متواترہ ہے اس میں کوئی جمود نہیں ہے وہ غیر سے شروع ہوئی ہے تو میدان عرفات میں جا کر مکمل ہوئی ہے الم اکمل تو نکم واسم تو علیہم نعمتی وزیۃ الحمل اسلام دین وہ سنت آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن و سے گزرے ہیں کہ کیا کام قیامتیں بیتی ہیں میرے پیچھے پیچھے آؤ میری دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے کوئی ایک تو قیامت کے دن لے کر آنا کہ اللہ تیرے جیم کی سر بلندی میں میری بھی ایک بیٹی کو طلاق ہوئی میں نے تو کوئی چار دن جیل کاٹی ہے روزی کے لیے تو کاٹتے ہی رہتے ہو نا کبھی ویزا ایکسپائر ہو گیا تو جیل ہو گئی کبھی پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو جیل ہو کبھی ایئرپورٹ میں پکڑے گی تو جیل ہو گئی دنیا کے لیے سیاسی نظریات کے لیے سال میں بھی کاٹ لیے لا جی کو دو چار دن بھی اگر چلا جائے تو شاید بنو ہاشم کے ساتھ تو کچھ ہو جائے نا تین سال میرے نبی نے کاٹ کے اللہ تین سال میں تین دن میں کاٹ کے آ گیا وہ سنت اچھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بندان مبارک شہد ہوئے وہ خون بیٹھتا ہوا نبی آپ کو اچھا نہیں لگتا احلام میرے بھی ہوں یہ ہے سنتیں نبی وہ خود پہنے ہوئے نبی وہ تلوار ہاتھ میں لیے وہ نبی سات سال میں چراسی جنگیں بارہ سات ہر مہینے ایک جنگ وہ سنت نہیں متے میں داخل ہوئے تو کس طرح جاتے خوف تن کر تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ سنت جس میں جنوب نہیں ہے ان کے پیچھے جاؤ پارک کی وادی میں بھی جاؤ بدرے ہونے دنیا بھی جاؤ یہ بھی عشق کی منزلیں ہیں وہ جو اقبال نے کہا نا کہ سدق خلیل بھی ہے عشق صدق سے کیا مراد ہے کب سدک تر وہ جو اسماعیل دیکھو حضرت ابراہیم نے لٹایا تھا وہ بھی عشق کی ادا تھی قبض کر رہے خلیل بھی ہے عشق صدر حسین بھی ہے عشق انہوں نے ایک سو تھا انہوں نے بہتر زبہ کروا دیے آج کشمیر میں کتنے زبا ہو رہے ہیں یہ عشق نہیں یہ سنتے اچھی نہیں لگتی تمہیں پورک آنے والے مجنو سدھ خلیل بھی ہے عشق صدر حسین بھی ہو عشق مار کر وجوز میں بکروں وہ اس کو اچھا نہیں لگتا ڈنڈان شہید ہیں ماتھے سے خون دہ رہا فاطمہ ڈھال میں پانی لے کر آ رہی ہے بوریا جلا کے باپ کے ماتھے میں بھر رہی ہے وہ سنت کوئی نہیں کسی کے ساتھ وہ کون ہو ڈاکر ستہ بھی ہو نی فالو می میرے پیچھے پیچھے آؤ ہر گھاتی ہر گاتی ہر, ہر اس قسم کے حالات سے پیٹوں میں اگر پالا پڑو جس قسم کے حالات سے میں گزرا ہوں تو اگر میں اتنا وی پی آئی پی جو ہے وہ شخصیت وہ میں اس میں سے نکل آئے ہوں تو تمہیں کسی نے گالی دے دی تو کیا ہوا تمہیں بھی چار دن قید کر دیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کیوں گیان کرتے ہو اس تقبیر رب و رب کا پکبے اس تقبیر رب کے رستے میں میرے پیچھے و دعوان الحمدللہ برادو.